رسول اما بعد موتل بھائیوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گشتہ منگل سے امام اور مرید دعوت محمد میں عبدالوحا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر رسالہ جو انتہائی اہم اور مفید ہے السول الصلاطہ کے السول الصطہ کے نام سے اس کی شرح شروع کی گئی ہے آج بھی ان شاء اللہ اسی رسالے کی شرح آپ کے سامنے ایک دو سور کی, کی جائے لیکن شرح کرنے سے پہلے میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر ار بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور ہمارے کارکنان ہیں اور متارین ہیں جن کے لیے بطور خاص اس طرح کے پروگرام ترتیب دی جاتے ہیں ان سے گزارش ہے سامنے آ جائے ادھر ادھر بیٹھنا یہ بہتر نہیں ہے کوئی اس के کے پیچھے ہے کوئی اور کہیں ہے کوئی سامنے ہے کوئی ادھر ادھر तो تو یہ بہتری سامنے ہونا چاہیے تاکہ تقریر کرنے والے کو بھی اور درخت دینے والے کو بھی کچھ حوصلہ ملے میرے بغل میں جو شخصیت بیٹھی ہوئی سبھی آپ لوگ پہچانتے ہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے شیخ ہنسارزبیر محمدی صاحب آج تو شاید وہ کچھ بیان نہیں کریں گے اور یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے ہمت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ان شاء اللہ ہو سکتا ہے آخر میں کچھ سوالات ہمارے رسول اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دیں جوابات اگر ممکن ہو سکا تو ٹھیک ہونا ان ان کا پروگرام رکھا جائے گا بہرحال ہم کتاب اور اصول رسالے کی شرح شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو سب سے اہم بنیاد ہے اور جو سب سے اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ رب غلامین کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا میں نے ترجمہ بھیجا تھا آپ لوگوں کو آپ لوگ لے کر کے آئے کہ نہیں لے کر کے آئے کون سا لے کر کے آئے دو لوگ ہیں اتنے لوگوں میں صرف دو لوگ اس کا ترجمہ لے کر کے کچھ لوگ موبائل میں لے کر کے آئے ہیں یہ نئی ٹیکنالوجیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے ملاقات لیکن یہ ہے کہ بہرحال ترجمہ بھیجا گیا تھا اور اس لیے بھیجا گیا تاکہ اسے بھی آپ سامنے رکھیں جی ہاں تو سب سے پہلی جو بنیاد سب سے پہلی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے بات کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ جو اصل ہے یہی سب سے اہم ہے اور یہی توحید کا خلاصہ ہے اور یہی دین اسلام کا لبِ اللام ہے یہی ہر نبی کی توحید اور ہر نبی کے دین کا دعوت یہی رہی یہی رہی ہے اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک اللہ کے بات کرنا ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت یہ اصول نہیں ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا دونوں چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے اللہ غلام نے شریکو بھی شیا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ پھیراؤ کچھ بھی یہ نہیں کہ کسی کو شریک نہ کرو اگر کسی کو شریک کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کسی اور کو شریک کر سکتے ہیں کچھ بھی شرک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ چاہے انسانوں میں سے ہوں فرشتوں میں سے ہوں جمادات میں سے ہوں پتھر ہوں جن ہو یا کوئی بھی چیز ہو اللہ عبامل کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کسی کچھ بھی شرک نہ ٹھہراؤ تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور یہی کلمے کا تقاضا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسبات اور نفی عبادت اللہ کی کی جائے گی لیکن صرف اللہ کے بعد کافی نہیں ہے جب تک کہ دیگر معبودانِ بادلہ سے نفی اور ان سے برات کا اظہار نہ کیا جائے یہ دونوں چیزیں ضروری صرف اللہ کی عبادت ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بیداری اور شرک سے دوری بھی آپ کے لیے اور سب کے لیے ضروری ورنہ مشرقین مکہ بھی اللہ کے کی بعد کیا کرتے تھے طواف کرتے تھے حج کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے اور جو ہے عمرہ کیا کرتے تھے یہ ساری عبادتیں ان کے ہاں بھی پائی جاتی تھیں لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزرگوں کو فرشتوں کو ولیوں کو اور بتوں کو انبیاء کرام کو شریک کر لیا کرتے تھے اس لیے دونوں کا پایا جانا ضروری ہے آج بہت سارے لوگ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو عبادت کی صرف دعوت دیتے ہیں حالانکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت توحید ہے تو توحید میں دونوں چیزیں ہیں ایک تو اللہ کی وحدانیت کے اخراج صرف اس کی عبادت اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یا اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ اب العالمین نے قرآن کی بہت ساری عادت فرمایا وہ مشہور آیت و الخط باسنا فیق الن رسول اند اللہ اللہ کے بات کرو تا سے بچو انہیں کہا قصب کہ اللہ کے بات تو نہیں اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ تاوت غیر اللہ کی عبادت سے نہیں بچنا ضروری ہے تو عبادت کے ساتھ صرف عبادت کا جملہ کہہ دینا کہ سب سے پہلی اصل سب سے اہم اللہ کی عبادت ہے یہ کافی نہیں ہے اللہ کے باد کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے یہ پہلی اصل تھی کہاں ترجمہ لے کر آپ آئیں کر دیجئے دیجیے یہ پہلی بنیاد آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اور اس کی بڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دین میں اجتماعیت اور تفرقہ بازی نہ کرنا یعنی دین میں مل جل کر کے رہنا اور فرقہ بندیوں میں نہ بٹنا پہلی جو اصل اور بنیاد ہے وہی اصل ہے اور اس کے بعد جو اصول ہیں جو باقی پانچ آئیں گے وہ سب کے سب اسی اصول کی تکمیل کے لیے ہیں اصل بنیادی جو, جو بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ کی خالص بات کرنا اور اس کی راج میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ اصل ہے اس کے علاوہ دین میں اجتماعیت ہے اور بھی دیگر اصول ہیں سب اس کے تابع ہیں کیونکہ ان سارے اصول کی قبولیت کے لیے اس پہلے اصل کا ہونا ضروری ہے اگر پہلی اصل اور بنیاد آپ کے پاس نہیں ہوگی تو پھر نہ دین کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور نہ ہی آپ کو عبادت کرنے پر کوئی ثواب ملے گا نہ ہی کوئی آپ کو اجر ہوگا اس لیے ہر عمل کی اور ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اور جتنے بھی اصول آ رہے ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے خالص اللہ کے بعد کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو یا کچھ بھی کسی کو شریک نہ کرنا اللہ اجل نے دین میں اجتماعیت یعنی مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے اس بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت و سراہت کے ساتھ بیان کیا ہے جسے عوام بھی بآسانی با سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اختلاف کیا اور پھر ہلاک و برباد ہو گئے اللہ العالمین نے تمام نبیوں کو بھی اجتماعیت کا حکم دیا تھا اور انہیں بھی دین میں اختلاف اور تفرقہ سے منع کیا تھا اور جہاں تک احادیث کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کی اتنی وضا... اس بنیاد کو اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے جسے پڑھ کر کے انسان حیرانگی میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن افسوس معاملہ اتنا خراب اور سنگین ہو گیا ہے کہ دین کے اصول و فرو میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہی کو اصل علم اور دین میں فقہ کا نام دے دیا گیا ہے اور اگر کوئی دین میں اجتماعیت کا حکم دے اور فرقہ بندی سے روکے تو اسے زندیق اور پاگل کہا جاتا ہے یہ دوسری بنیاد کا ترجمہ ہے جو شیخ ابرب الحاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس بنیاد کے اندر یا اس اصل کے اندر دین میں مل جل کر کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام کا دوسرا بنیادی دوسری بنیادی اصل ہے اللہ حبالعالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہمیں اجتماعیت کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا اور کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ آپسم و بیہ اللہ جمیعہ اللہ کے رسی کو اللہ کے دین کو اور اللہ کی رسی کتاب و سنت میں قرآن و حدیث ہے اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو والا اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو اس طریقے سے اور بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مل جل کر کے رہنے کا اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ غلامی نے ایک میں فرماتا ہے ولا تک کل لدین تفر کیوں ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ کیا اور اختلاف کیا یعنی تفرق اور اختلاف سے منع کیا گیا ہے اس شریقِ صلی اللہ اور ماتا اندین افردین کہ جن لوگوں نے دین کے اندر اختلاف کیا فرقہ بندیوں میں بٹ گئے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں اس سریک صلی اللہ اور ماتا شرح الکم الدین و لدی الحینہ سینہ بھی ابراہیم و موس وحیسہ رقوفی اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو اسی بات کی تعلیم اور وصیت دی ہے کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین کے بارے میں فرقہ بندیوں میں نہ پڑو دین کے اندر اختلاف نہ کرو ان نہی امت واحد وہ انباون یہ تمہاری ایک امت ہے لہذا تم اور میں تمہارا رب ہوں تم میری عبادت کرو تو ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے تعلیم دی ہے اور اختلاف سے اور تفریقہ سے منع کیا ہے اور اختلاف کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور عقیدے کے اندر اختلاف تو یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور نہ ہی صحاب کرام اور تابعین طب جو ہمارے سبب صالحین ہیں ان کے مابین عقیدے کے اندر کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں تھا اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف تھا تو وہ بھی اختلاف اختلاف تناؤ سے کہا جا سکتا ہے لیکن ان کا منہج ایک تھا ان کے دل صاف تھے اور ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینا اور کپٹ نہیں تھا آج صورتحال یہ ہے کہ منہج بھی لوگوں کا بدل گیا ہے اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو لوگ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کے پھر آپس میں حسد اور رنجش بھی کرتے ہیں تو اگر انسان کا منحص صحیح اور سالم, سالم ہے اور اس کا منحص کتاب و سنت کے موافق ہے اور مسائل میں اگر کوئی اختلاف ہے اور دین کے اندر یعنی حادیث کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے تو یہ اختلاف تنوع کہلاتا ہے اور اس سے دنوں کے اندر دوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے کیا ہے اس کے باوجود بھی آپس میں لوگوں کا ایک تفا آپس میں مل جل کر کے لوگ رہتے ہیں لیکن اصل یہ کہ انسان کا منحض یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت اور دین کے اندر فرقہ بندی نہ کرنا اور کتاب و سنت کو اپنانا اور کتاب و سنت ہی پر عمل کرنا یہ نہیں کہ ہم اپنے اینما کے اقوال پر عمل کریں گے اور کتاب و سنت کو اپنے امام کے تابے بنائیں گے اگر یہ منہج ہے تو پھر کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے امام کی دعوت دے گا اور اپنے امام کی طرف لوگوں کو بلائے گا جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اگر اتفاق ہوگا تو, تو کتاب و سنت پر اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ یہی چیز اللہ رب العالمی نے کی ہے اور اسی کا ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اتب عما رب کم ولاب عمند ہی اولیاء جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے تم اس کی اتباہ کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی اتباہ نہ کرو تو ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اتباع کتاب و سنت کا نام ہے کتاب و سنت کی پیروی کا نام اتباع ہے اور اسی کا نام اعتصام ہے لہذا کتاب و سنت یہی ہی اصل ہیں اور اسی پر امت امت متحد ہو سکتی ہے اور اسی پر امت کا اجتماع اور اتفاق ہو سکتا ہے اگر یہ لوگوں کا منہاج ہو جائے اور کسی اختلاف ہو تو یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہے مسئلہ یعنی عقیدے کے علاوہ کیونکہ عقیدے میں کبھی علم کا یا اس طریقے سے سلف اختلاف نہیں رہا اس کی میں مثال دے کر کے صحابہ کرام کی زندگی سے میں بتاؤں گا کہ آپ صاحب کرام کو دیکھیے کہ کرام کا منہج ایک تھا سب کے سب کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے اور انہی سے مسئلے کو اخذ کیا کرتے تھے ان کے سامنے ہی دلیل ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اگر کسی مسئلے میں خلاف ہوتا تھا تو ان کے درمیان آپس میں دوسرے خلاف رنجش نہیں ہوتی تھی کیونکہ منہج ایک تھا سب کا اور منحج یہ کتاب و سنت سے مسئلے کو اخذ کرنا کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ ان کا منحج تھا اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجے تمتوں سے لوگوں کو منع کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حج کی حج کی تعلیم دیا کرتے تھے رغبت دلاتے تھے کیا اس مسئلے کی اختلاف کی بنا پر ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہوا نہیں اختلاف ہوا یہ, یہ اختلاف کا سروگ نہیں بنا کہ ان کے دلوں کے اندر رنجش فائدہ کیونکہ دونوں کا منحج ایک تھا تمام صاحب کرام سر صالحم کا منحج ایک تھا کتاب و سنت کی بالادستی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا یہ ان کا منحج تھا لیکن اگر ایسا کسی مسئلے میں خلاف ہو جائے یا اس لیے کسی کی دوسری رائے ہو جائے تو اس طریقے سے آپس میں رنجش نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب کا منحج ایک تھا کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ نہیں کہ اپنے اخوال پر عمل کرنا اس لیے ان کو کہا کرتے تھے کہ امر رسول اللہ امر ابی کہ اللہ کے رسول کی تباہ کی جائے گی یا ہمارے باپ کے امر کی تباہ کی جائے گی اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ان مسئلے میں اگر کچھ اختلاف تھا لیکن آپس میں ان کے جو ہے عقیدے کے اندر کوئی اختلاف تھا اور نہ ہی اس مسئلے کی بنا پر اختلاف کی بنا پر ان کے درمیان کوئی رنجش ہوا کرتی تھی بلکہ سب کے دل صاف تھے اور سب جو ہے یعنی ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہا کرتے تھے ایک دوسرے کی پیش نماز پڑھتے تھے ایک دوسرے کا زبر احترام کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا منہج ایک تھا ان کا عقیدہ ایک تھا اس کے اندر کوئی ان کے ہاں کوئی کمی یا کوئی خامی نہیں تھی ایسی بات کے اعتبار میں بھی دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ابن ابن باز رحمۃ اللہ نے بہت مشہور امام گزرے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے مفتی تھے اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے امام تھے اور متقی پرہیزگار تھے اور پوری دنیا کے مفتی تھے وہ اور ان کا ایک فتوا ہے کہ رکو کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے یعنی ہاتھوں کو نہ چھوڑ دے جبکہ اس زمانے کے عظیم مجدد امام محمد ناصر المائی رحمت اللہ علیہ کے قائم نہیں تھے بلکہ انہوں نے اسے بداعت قرار دیا ہے امام ابن بعض رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام المائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ کی کیسے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس وقت زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے بڑا کوئی حدیثوں کا جانکار نہیں ہے اتنی زبردست ان کی تعریف کی ابن ابراز رحمتہ اللہ علیہ حالانکہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے دونوں کا یہ کہتے ہیں کہ نہیں رفا رکو کے بعد ہاتھ سینے پر نہیں باندھنا چاہیے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اماز الباس رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ نہیں انسان اپنے ہاتھ کو باندھ لے اس میں اختلاف ہوا لیکن کیا اس اختلاف کی بنا پر دونوں کے دلوں کے اندر بھی کوئی دوری پیدا ہوئی کیونکہ دونوں کا منحج ایک تھا دونوں سرف صارحیل کے مناحج پر تھے کتاب و سنت پر عمل تھا ان کے منہج کے اندر کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں تھی اس لیے اس معمولی سے اختلاف نے ان کے دلوں کے اندر دوری نہیں پیدا کی تو اصل چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت پر اجتماعیت سلف صالحین کے منہج پر اس منحص کو قبول کرنا یہ اگر انسان اس منحص کو اپنا لے اور اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے تو اس مسئلے میں اختلاف کی بنا پر یہ آپس آپ دیکھیے جتنا ہمارے جو سلفی علماء ہیں یا اس شریقے جو حق علماء ہیں ان کے درمیان بھی کچھ مسائل کے اندر اختلاف ہے احادیث کی بنا پر لیکن مالیجیے نماز کی رکوع کا مسئلہ ہے کہ رکوع اگر کسی کو مل جائے تو کیا اس کو رکعات ملے گی کہ نہیں ملے گی امام البائی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن بال شیخ ابن وسلیم شاہ صلی فوزان زمانے کے اور بہت ساری اہم علما ہے سب اس بات کے قائل ہے اس کو رکعات مل جائے گی جبکہ اور بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعد کے ادھر کتاب لکھی ہے اور بھی بہت سارے علیہ سلمان اس بات کی قائل نہیں ہیں لیکن کسی اختلاف کی بنا پر منحج کے پر کوئی فرق نہیں کیونکہ سب کا مناحج ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا کتاب و سنت پر عمل کرنا یہی منحج ہے اور اسی پر اجتماع اور اسی پر مل جل کر کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہی اصل ہے بعد میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوا ہے امام اللہ محمد الہل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عظم الجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ کی چوتھی صدی یا چھٹی صدی کے اندر فرقہ بندی ہوئی ہے اس سے پہلے لوگوں کے اندر فرقہ بندیاں نہیں تھی تو اصل یہی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنے ہی اصل ہے جیسے توحید اصل ہے اور شرق بعد میں آیا ہے ایک ہزار سال کے بعد یا دس نسلوں کے بعد ایسے ہی اصل یہی ہے کتاب و سنت پر اجتماعیت قرآن و حدیث پر امن یہی اصل ہے یہ تو فرقہ بندی اللہ کے سل کے اوقات کے بعد چار سو سال یا چھ سو سال کے بعد پیدا ہوا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ وہیں سے علم لیتے تھے جہاں سے ان کے علم کرام لیا کرتے تھے ان کے علماء کی باتیں علم کرام کی باتیں اگر قرآن عزیز کے موافق ہوتی تھی اس پر عمر کرتے تھے اگر نہیں ہوتی تھی ان باتوں کو رد کر دیا کرتے تھے ان کو نہیں لیتے تھے تو یہی اصل منحج ہونا چاہیے اور یہی دین کے اندر جو ہے دوسری اہم بنیاد ہے اور یہی اصل ہے کہ دین کے اندر اجتماعیت اور کتاب و سنت پر عمل کرنا صلی الم کے منحص کو اختیار کرنا یہی دین کے اندر اصل ہے اگر آپ اس منحص کو اپنا لیں تو اس کے بعد اگر جزئی کچھ مسائل کے اندر اختلاف ہے جس میں احادیث کے اندر گنجائش موجود ہے تو ان مسائل سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے آپ ان میں جس مسئلے کو راج سمجھے اس کے اوپر عمل کریں لیکن عقیدے کے اندر اور اس منحص کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو اگر یہ منحص پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر تو پھر ان اختلاف کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ صحاب کرام کے زمانے میں بھی کچھ اختلاف ہوا کرتے تھے تھے ایسے اختلاف کچھ مسائل بھی لیکن اس اختلاف کی بنا پر ان کے درمیان کے اندر نہ ان کی مجلیں الگ ہوئی نہ ان کے جو ہے مسلح الگ ہوئے نہ وہ ایک دوسروں کی پیشے مار پڑھنا انہوں نے چھوڑا آج تو دیکھیے عقیدہ بھی لوگوں کا الگ ہے منحج بھی لوگوں کا الگ ہے سب کو سلف صالین اور صحاب کرام کے منحص کے خلاف ہے تو منحج ہی اور یہ عقیدہ کتاب و سنت پر عمل اور منحج یہ بڑی ہی اہم چیز ہے اور یہ اصل ہے اگر یہ منہج ہو جائے تو پھر اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے کیونکہ اس منہج کے اندر عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے جو اصل منحج ہے جو اصل چیز ہے عقیدے توحید کے اندر اس میں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا اور جو دیگر مسائل ہیں وہ مسائل کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس مخت... اور وہ بھی اگر حدیث کی بنا پر ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں اور حدیث کے سمجھنے میں انسان کو غلطی ہو گئی پسامہ ہو گیا اور حدیث میں انہیں اس کی گنجائش موجود ہے تو یہ چیز ہے اور اگر حدیث نہیں گنجائش ہے تو پھر بھی وہ اختلاف نہیں وہ اختلاف کرنے سے بنا کیا گیا ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اصل جو جو بنیاد ہے وہ یہ ہے دوسری بنیاد جو مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ توحید کتاب و سنت پر یا دین پر اجتماعیت اور مل جل کر کے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بڑی سختی کے ساتھ تفرقہ سے منع کیا گیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ مصنف فرماتے ہیں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ ایک عام آدمی اب الناس انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک بیوقوف اور ایک معمولی سوجھ بوجھ والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ دین کے اندر اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ کتنی اہم بنیادی چیز ہے اتنی صراحت اتنی وضاحت اور مختلف پیراؤں میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے یہ دوسری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے دین کے اندر اجتماعیت کے ساتھ رہنا اگر اس پر انسان ہو جائے تو پھر اسلام کے اندر جو ہے تفرقہ اور جو فرقہ بندیاں آپ دیکھ رہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی فرقہ بندیوں کے کتنے نقصانات ہیں کتنے نقصانات ہیں, کا اندازہ اپنے لے سکتے ہیں آج جو ہماری طاقت نہیں ہے یا ہماری جو طاقت اکھڑ چکی ہے یا اس طریقے سے ہمارا ہمارا ہمارے پاس قوت نہیں رہ گئی اس کی اثر یہی کہ لوگ آج مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں عقیدے سلب کو چھوڑ کر کے منہج سلب کو چھوڑ کر کے مختلف مناحج لوگوں نے مناج لوگوں نے بنا لیے ہیں کچھ منااہب دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں کچھ جو ہے کہیں اور کے ہیں کسی کی نظر کسی اور کی طرف ہے مختلف مناہج لوگوں نے اور عقیدے بنا لیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی اور ہر طرف وہ کمزور نظر آ رہے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ امام ملک کپور عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تک جو ہے بحرات میں خان کعبہ کے اندر یعنی چار مسلے ہوا کرتے تھے چار مسلے ہوا کرتے تھے یہ کس کا نتیجہ تھا یہ فرقہ بندیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ آپس میں چار فرقوں میں تقسیم ہو گئے نماز ہو رہی ہے وہ فرقہ دوسرے فرقے کی پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں مذہب صحیح ہیں چاروں مذہب کو صحیح بھی مانتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اگر چاروں مذہب صحیح ہے تو دوسرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے نماز ہوتی تھی شافعی کی حمبلی کی تو شافعی کے پیچھے مالکی نہیں آتا تھا حنفی نہیں آتا تھا ہمبلی کی نماز ہوتی تھی تو مالکی کی تو کے پیچھے نہیں جاتے تھے اتنا سخت اختلاف تھا اتنا سخت اختلاف کہ ایک دوسرے کی پیچھے نماز پڑھنا گواہ نہیں کرتے تھے یہ تو امام ملک ابو العزیز رحمت اللہ علیہ پر اللہ اقبام رحمت نازن فرمائے کہ انہوں نے اس بدار کو ختم کیا اور وہاں پر ایک مسلح رکھا گیا اور اس کے پیچھے ساحل لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرقہ بنتا کہ ایک معمولی سی جھلک اور ایک معمولی سا نقصان آپ کے سامنے رکھا گیا کہ چار مسلے وہاں پر رکھیں گے تو چار مسلے ہوا کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا کیوں آخر آپ کے دو چاروں بھی صحیح ہیں پھر ایک اسلام کے ماننے والے ہیں سب کچھ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں اس لیے کہ منہج لوگوں کا ایک نہیں تھا منہج کے اندر کمی تھی اور خامی تھی تو اگر منہج کتاب و سنت کا ہو صلی صحیح کے عقیدے پر ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ہے کہ فرقہ بندی یہ زہر حلال ہی ہے اور اسلام کو دشمنوں سے زیادہ اس چیز نقصان پہنچایا ہے اور ایسا وقت بھی آیا ہے اس لوگوں کے اوپر کہ نماز تو دور کی بات ہے کہ بات تو پڑھتے نہیں تھے دوسرے کے پیچھے یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ ایک دوسرے کے ہاں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک حمفی نسر جو ہے شافئی کی لڑکی لے آئے شافئی کی لڑکی لے آئے لیکن اس کو اپنی لڑکی نہ دے شافئی کو اہل کتاب نہ لے یعنی یہود و نصارہ کی مثال دی گئی کہ یہود و نصارہ کی بیوی لڑکی آپ لا سکتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کو آپ لڑکی نہیں دے سکتے ہیں. تو ان کو اہل کتاب کا رتبہ اور درجہ دیتے ہوئے یہاں تک مفتیوں نے ختمہ دیا کہ آپ شافی سے شادی کر سکتے ہیں لیکن ان کی لڑکی لے کر کے آئیے اپنی لڑکی ان کو نہ دے نہ وہ بھی شافی ہو جائے گی اور ان کا رتبہ اہل کتاب کا نصارہ کا رتبہ ہے ان کا جیسے ان کی لڑکی لانا آپ کے لیے جائز ہے اہل کتاب کی لیکن لڑکی ان کو دے نہیں سکتے ایسے ہی ہم فی ان کی لڑکی لا سکتا ہے لیکن ان کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتا یہ کس کا کس چیز کی وجہ سے ایسا لوگوں کو آپس میں فرقہ بندیوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا تو اسلام تفرقے سے منع کرتا ہے اگر تفرقے میں پڑھو گے تو تمہاری کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں رہ جائے گی جب تک سب ایک تھے سب کا منہج ایک تھا سب کا جو ہے سب کا عقیدہ ایک تھا اور کتاب و سنت کی بارہ دستی تھی اس وقت تک سب کی طاقت تھی اور سب لوگ جو کی طاقت کا لوہا مانتے تھے لیکن جب لوگ آپس میں مختلف ہو گئے عقیدے بنا لیے گے مناحد بنا لیے گے افطار بنا لیے گے نظریات الگ الگ بنا لیے گے, اب آج مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں نام کی کوئی طاقت تو سب سے جو بنیادی جو اصل ہے دوسرا جو بیان کے مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ انسان کو دین پر مل جل کر کے رہنا چاہیے اور اختلاف سے اور تفرقہ سے انسان کو دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ زہر حلال ہے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے اور اس سے انسان اور مسلمان کی طاقت منتشر ہو کر کے رہ جائے گی اور پھر ان کی کوئی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی تو یہ دوسری بنیادی جو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور یہ ہے کہ دین میں اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور فرقہ بندی میں نہ بٹنا فرقوں سے اختلاف کرنا اور اجتناب کرنا یہ دوسری بنیادی اصل ہے اور جو بہت ہی ضروری چیز خاص اور زمانے میں کہ آج دیکھیے کہ مسلمان مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور جو ہے سب ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں اور ایک پر کفر کا بتوا بھی لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں کون سا منحص صحیح ہے کون سا کون سی جماعت صحیح ہے یہ ایک عام لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی پہچان صرف یہی ہے جو اللہ قرآن نے بیان کیا ہے اور اللہ کے سنت بیان کیا ہے کہ ہم تمہارے دنان دو چیز چھوڑ کر کے جا ہیں کہ اللہ کتاب دوسری گیری سنت ہے جو جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو کہ گمراہ نہیں ہوگی اللہ کتاب اور دوسری گیری سنت تو قرآن حدیث یہی اصل ہے اور اسی کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے اور باقیہ کسی امام کے اوپر کسی کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کسی امام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں دوسرا امام کہے گا بھائی ماننے والے کہ ہمارے امام کو قصور کیا ہے ہمارے امام کے پاس اتنا علم تھا ہمارے امام پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ لوگوں پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اتفاق اس ذات پر ہوگا جو معصوم ہے اور وہ کتاب و سنت ہے اللہ کے سلو کی حدیث ہے پرانا حدیث انہی دونوں کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے اور یہی دونوں چیزیں ہمارے لیے اصل اور بنیاد ہیں اور انہی دونوں پر انسان کو مکلف کیا گیا ہے انہیں دونوں پر انسان عمل کرے یہی دو چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کے رسول گئے ہیں اور یہی چیز کو اللہ ابلامین نازی فرمایا اور اللہ ابلامین اسی کا حکم دیہ نظام اللہ واقعی رسول اللہ کے اعتعمت کو رسول کی اطاعت کرو اور جو عمرہ ہیں اہل علم ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے ان کی اطاعت مشروط ہے جب اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت, ان کی اطاعت ہوگی تب ان کی بات مانی جائے گی اسی اللہ کے لیے عتیب استعمال کیا ہے بلکہ اللہ ماتا ہونی کا وہ عقیب ارل کو کیونکہ ان, ان کی اعتعاد قرآن و حدیث کے اطاعت کے تابع ہے اگر ان کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے تب ان کی بات نہیں جائے گی اگر قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے تو ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا اور اس صورت میں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان امام کے اوپر اگر کسی امام کی کوئی بات حدیث کے خلاف ہے انہوں نے اجتہاد کیا تو ہر حال میں اللہ حربان کو عجل سے نوازتا ہے اللہ کے سروپی حدیث ہے عید اشتہد الحاکی فاصابہ فلو اجرام عید آختہ اور فلو عجمواح کہ اگر کوئی مشتہب اجتہاد کرتا حاکم اور وہ حق پر پہنچتا ہے اس کو دو عزم ملتا ہے اور اگر حق پر نہیں پہنچتا ہے تو اس کو ایک عزم ملتا ہے تو انہوں نے جو اشتہاد کیا اشتہاد ان کو اللہ عجم سے گا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کا اشتہاس قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ان کے اشتہار کو نہ لیتے ہوئے قرآن و حدیث کو پربڑ کیا جائے اور یہی آج جن لوگوں نے فرقہ بنا لیا اماموں کے نام پر ان کے سارے اماموں کو یہی کہنا ہے ادا حدیث حدیثی حبی حدیث صحیح تمہیں مل جائے ہوئی ہمارا مذہب ہے ہر امام نے بات کہہ کر کے اپنا دامن چھڑا لیا ہے قیامت کے دن کوئی ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ آپ پکڑیں کہ ہم آپ نے ہمیں احتجاج کا حکم دیا تھا اپنی تقلید کا حکم دیا تھا ہم نے آپ کی تقلید کی تو کوئی بھی قیامت کے دن کسی امام کی کردن نہیں پکڑ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ بریو ذمہ ہیں انہوں نے باقاعدہ بدا کے جوہل اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کتاب و مسلمت ہے صحیح حدیث ہی میرا مذاق ہے صحیح حدیث ہی میرا منحج ہے تمہیں صحیح حدیث مل جائے آیت مل جائے میری بات کو دیوار پر مار دو تم نہ امام مالک کی تقلید کرو امام کی کرو امام اوزائے کی کرو کسی کی تکلیف نہ کرو تم وہاں سے علم حاصل کرو جہاں سے وہ لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے یہ صحیح مناج ہے کتاب و سنت کو کتاب سلف صالح کے مناحج پر سمجھنا اور کتاب و سنت ہی سے مسئلے کو حرض کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا یہی صحیح مناج ہے اور جو جماعت اس کو مانتی ہے وہی جماعت اخبر ہے وہی فرقے نامزیا وہی جنتی جماعت ہے باقی اور جماعت جو 73 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اس منہت سے ہٹے ہوئے ہی ہیں اللہ کے سرمایہ کہ ایک ہی فرقہ ہوگا جنت کے اندر جائے گا لہذا ہمیں اکثریت کی طرف نہیں دیکھنا کہ جدھر ہوا چل رہی ہے سب ادھر ہی کے ادھر ہی کو چلے جاؤ اور سب کے سب صحیح ہیں سب صحیح ہے یہ فون بھی ہے یہ موبائل بھی ہے یہ یہ جو ہے سب کچھ ہے یہ کس چیز کو کہا جائے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے ہر چیز صحیح نہیں ہے صحیح وہی ہوگا جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہوگی جس پر کتاب و سنت کی مہر ہوگی وہی چیز صحیح ہوگی اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر حدیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں دونوں اور یا دونوں طریقے کی حدیثیں موجود ہیں تو اس صورت میں وہ دونوں ہوگا دونوں کی پرمنٹ کیا جائے گا جیسے مثال دیتا ہے اقامت کا مسئلہ ہے عقیری اقامت کہنا یہی زیادہ بہتر ہے زیادہ اسی قیدی سے ہے لیکن دوہری اقامت کہنا بھی کبھی کبھار جائز یہ بھی اللہ کیسور ثابت یہ بھی اللہ کیسر ثابت ہے, ہے. دوہری اقامت کہنا لیکن اکیری اقامت یہی زیادہ ہے اور اکثر حدیثیں اسی کے تعلق سے آتی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی مسئلہ نہیں اگر کئی انسان دوہری اقامت کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر ان کیونکہ اس کی حدیث موجود ہے تو اگر کسی مسئلے کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے اندر دو قول ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کسی پر بھی عمل کرنے لیکن اگر حدیث ہی نہیں ہے صرف آپ اس گلا پر کہ آپ کے امام کا اشتہار ہے اور آپ کی جماعت کا یہ قول ہے اس لیے آپ اس کو مانتے ہیں اور حدیثوں پر عمل نہیں کرتے یہ میرے ساتھیوں یہی گمراہی ہے اور یہ دلالت ہے اور اسی سے ان میں کلام نے ہنا کیا ہے قرآن و حدیث جہاں بھی آپ کو ملے انسان اس کو لے لے اور اس مسئلے کے اندر اگر اس طریقے سے میں نے شروع بتایا کہ اگر الفاظ اس کے اندر گنجائش موجود ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسا اختلاف پایا جائے تو پھر یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہے بڑا مشہور واقعہ کہ بنو خریدا مجھے اللہ کے سر جا رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اگر بنو خریدہ میں اب اس کا دو مطلب تھا ایک مطلب تو یہ تھا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی لوگ جائیں اور ایک مطلب یہ تھا کہ نماز جا کر کے بنو قرعیدہ ہی کے اندر پڑھنا ہے اب یہاں پر سمجھنے میں اختلاف ہو گیا تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں راستے کے اندر نماز پڑھ لی کچھ لوگوں نے جا کر کے وہاں نماز پڑھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا مقصد جنہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی بنو قرضہ پہنچنے سے پہلے ہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیسور کا مقصد یہ تھا کہ جلد جلد کرنا مقصد تھا کہ جلدی یہاں سے نکلیں اور وہاں جلدی پہنچے آپ کا مقصد تھا نماز کے وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھ لیں گے تو آپ نے نماز پڑھ لیا کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نیاب نہیں نے فرمایا کہ دونوں قرضہ ہی چل کر کے نماز پڑھنا ہے اس لیے ہم جا کر کے نماز پڑھیں گے کچھ لوگوں جا کر کے وہاں نماز پڑھا تو آپ نے کسی پر کوئی نمتا چینی نہیں کی کسی کو آپ نے آئے بد رات نہیں ٹھہرایا دونوں کا عمل درست تھا کیوں اس لیے کہ ایک تو یہ نے خاموشی اختیار کی اور آپ کی خاموشی کرتی کہ دونوں کا عمل درست تھا ہے کہ نہیں تو یہ ہے کہ اختلاف ہوا کرام میں اس حدیث کو سمجھنے میں لیکن کیا اس حدیث کی بنا پر ان کے دل دور ہوئے کیا اس حدیث کی بنا پر آپس میں نکاح اور شادی نہیں ہوئی کیا اس حدیث کی بنا پر یا اس عمل کی بنا پر ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو انہوں نے غلط کہنا شروع کیا نہیں تو اگر الفاظ متحمل ہیں اور الفاظ حدیث کے اندر گنجائش موجود ہے اور سمجھ کا فہم ہے تو وہ اختلاف مضر اور نقصاندہ نہیں ہے لیکن اگر الفاظ ہی نہیں ہے حدیث ہی نہیں حدیث کے برعکس ہے اور آپ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں, ہم تو بھائی فلاں کے مخلد ہیں ہم انہی کی بات مانیں گے آپ ایک حدیث ہیں دس سے سناؤ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے ہم فلاحی کے مخلد ہیں انہی کی تباہ کریں گے انہی کی پیروی کریں گے انہی کی تخلیق کریں گے یہ منحط ضلالت اور گمراہی والا مناج ہے ضلالت اور گمراہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے اتنا علم نہیں کہ ہم کہاں سے تمیز کر سکیں کس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے وہی کہ اللہ کے سل کے زمانے میں تمام صحاب کرام عالمی بھی تھے آپ دیکھیں جتنے جتنے صحاب کرام جن سے فتویٰ آتا ہے اللہ کے سر کے ساتھ تقریباً جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج کیا اور جو ہے تقریباً شیخ امام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ صاحبہ کے اندر جو ہے کئی تقریباً پانچ یا اس طریقے کے کچھ صحابہ کرام کی انہوں نے اس کے اندر جو ہے صحاب کرام بھی بیان کیے صرف بیان کیے ان پانچ صحابہ صحاب کرام میں سے دس صحابہ کرام ایسے تھے جو مفتی تھے جو ختوا دیا کرتے تھے باقی ان لوگوں کے پاس ان کا کوئی ذکر نہیں آتا جبکہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے حضمے ایک لاکھ دس تقریباً آپ کے حج کرنے والے آپ کے ساتھ تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہ کیسے عمل کرتے تھے کیا سب کے, سب کے پاس حدیث کا علم تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ قسم کی حدیث خلاص وہ عمل کر لیا کرتے تھے ایسے ہی چھٹی صدی ہجری تک کیا ہوا کیسے لوگ عمل کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہم کیسے علم کریں ہمیں تمیز نہیں ہے کہ کس کو حق سمجھیں کس کو غلط سمجھے بھئی اللہ کے سرخ کی وفات کے بعد سے لے کر چار سو سال یا چھ سو سال کے زمانے میں کیا سب کے سب محدث تھے سب کے سب بقی تھے سارے سارے مسلمان مشتحد تھے سب کے سب عالم دین تھے کیا ان میں سے عام لوگ نہیں تھے بہت سارے عام لوگ تھے انہیں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے وہ کیسے عمل کیا کرتے تھے جب انہیں حدیث بتائی جاتی تھی اللہ کی کتاب کی کوئی آیت سنائی جاتی تھی اس پر عمل کر لیا کرتے تھے تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے قرآن کی کوئی آیت مل جائے آپ اپنی ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اسی کی دعوت دی انہوں نے اور اسی کو دوسری دنیا میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جی ہاں یہاں پر ایک بات انہوں نے بڑی اہم بیان کی ہے کہ دیکھیے کہ دین کے اندر آج جو ہے اصول اور فرو میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اسی کو لوگ جو ہے علم سمجھتے ہیں اور اگر کوئی سب کو ایک ہو کر کے ایک اتحاد کی دعوت دیتا ہے کتاب و سنت پر اجتماع کی تو لوگ اسے زندید کہتے ہیں اور لوگ اسے جو ہے پاگل کہتے ہیں آج وہی صورتحال ہے اور یہی صورتحال امام اب اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی کتاب و سنت پر عمل کرو شک کو چھوڑو توحید پر عمل کرو تو لوگوں نے بھی انہیں مختلف الزامات دیے ان کے اوپر لگائے تو آج وہی صورتحال ہے جو کہتا ہے کتاب و سنت پر عمل ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اسی پر اتحاد اور اجتماع ہونا چاہیے آج لوگ اسی کو زندگی کہتے ہیں اسی کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو نئی بات کہہ رہا ہے حالانکہ یہی پرانی بات اصل بات یہی ہے کتاب و سنت یہی اصل ہے اور یہ سب سے پرانی چیز ہے اور یہ جو فرقے ہوئے ہیں تو سب کے سامنے پھر نہیں کے باتیں وجود نہ ہی یہ تو اللہ کے سور کے زمانے میں تین سو چار سو سال یا چھ سال تک ان چیزوں کو وجود نہیں تھا تو اصل تو یہی چیز ہے لیکن اصل کی دب دعوت دینے والے ہی کو آج اور کافر اور نیا مذہب اور اس طریقے سے پانچواں مذہب اور نہ جانے کیا کیا اسے کہا جاتا ہے جبکہ اصل یہی ہے اور اگر کوئی اور علم کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریکیوں کا علم رکھتا ہے اور ایسے تکلفات کرتا ہے جو کبھی ہو ہی نہ اور ایسی چیزوں کا علم رکھتا ہے جو توحید کے ابنہ نہ ہو لوگ اسی کو علم سمجھتے ہیں بہت ساری باریکیاں ان کے پاس فلسفہ مشغذافیاں اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسے ہی ماننے والے کو لوگ عالم کہتے ہیں اور جو سیدھا سادہ کتاب و سنت کے علم رکھتا ہے لوگ اسے عالمی نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ اصل علم کتاب و سنت کا ہے تو اصل اور بنیاد یہی ہے کتاب و سنت اور اس کی طرف دعوت دینا یہی قدیم اور یہی پرانی چیز ہے اور یہی اصل ہے کہ لوگ کتاب و سنت کتاب لوٹیں جو ان کا اصلی سرمایہ ہے اور جو ان کی اصلی چیز ہے اسی پر لوگوں کو لوٹنا چاہیے تو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ انسان کو جہاں حق ملے حق لینا چاہیے اور دین پر اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپس میں اختلاف کرنا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے اور اس سے پہلے لوگوں کو اس لیے کیا گیا کہ تو بیجا تکلق بیجا تکلق سوال کیا کرتے تھے اور نبیوں پر انہیں اختلاف کیا اور اس طریقے سے اللہ حقام کو ہلاکت برباد کر دیا لہذا دین میں اختلاف کرنا یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے دین میں شناعیت کے ساتھ رہنا مل جل کر کے رہنا صحیح عقیدہ صحیح منحص پر رہنا اسی کے نجات ہے اور اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور قرآن سنت میں بلکہ تمام علم کرام اور نمائے کرام نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے اور اسی پر زور دیا یہ کچھ پوچھ رہے تھے کچھ صاحب وقت پر جو نماز پڑھ لیا اس کے بارے میں پہلے بتا دے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا اگلا سو تھا نماز کی اہمیت اور وقت پہ پڑھنا بتایا کیونکہ ان لوگوں کا فہم اور پھر جو ہے صحیح تھا اور اللہ نے جو ہے نا وقت پر نماز پڑھتا ہے اس کی اہمیت بدلائی اس کو لے کر کے وہ لوگ جو ہے پڑھے ٹھیک ہے لیکن کیا ان کا دوسرے کا عمل غلط تھا اگر عمل غلط ہوتا دوسرے کا تو اللہ کے کو منع کر دیتے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور دیگر قرائم کی بنا پر کہ ان کا وہ عمل زیادہ صحیح ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ دوسروں نے نماز پڑھی تھی ان کی نماز جائز نہیں ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار کیا آپ نہیں کہا کہ نہیں تم لوگوں نے غلط کیا تم کو وہیں پر نماز پڑھ لینا چاہیے تھا آپ کتلا پہنچی آپ نے خاموشی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اول وقت پر نماز پڑھی اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جلد بازی کریں لوگ اور پہلے پہنچے یہ آپ کا مقصد تھا اور وہ مقصد حل ہو گیا لہذا لوگوں راستے کے اندر نماز پڑھ لی تو اگر یہ آپ کہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے یا اس طریقے زیادہ جو ہے یہ بہتر تھا آپ یہ کہہ سکتے لیکن دوسرے لوگوں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کی خاموشی دونوں کے حق ہونے کی دلیل ہے اور جو خاموشی اختیار کی تو یہ مسئلے میں آپ کسی بھی مسئلے کے اندر جیسے مان جی میں نے رقو کا مسئلہ بیان کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ زیادہ بہتر ہے لیکن آپ اس پر کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے رکو کے بعد آپ کہیں کہ بھائی اس میں دونوں صحیح ہے لیکن میں نے جو پڑھا ہے یا میں نے جو سمجھا ہے اس کے اندر یہ زیادہ صحیح ہے لیکن یہ کہنا کہ دونوں غلط ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ دونوں کی دلیلیں موجود ہیں بات سن تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے کہ جو دونوں نے بعض نماز پڑھی ان کا نماز پڑھنا غلط تھا اور ان کا یہ عمل غلط تھا کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار کی اگر وہ غلط ہوتے تو فون آپ تبدیل کر دیتے اور ان کو بتا دیتے جیسے آپ کا معمول تھا یہ جی ہاں تو اگر دلیل موجود ہے اور دلیل میں اس کی وسعت ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے امت کے اندر جو اختلاف ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی بنا پر آپس میں حسد اور رنجش ہونی چاہیے لیکن عقیدے کے اندر نہیں کیونکہ عقیدے میں کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی سلب صاحب طاوی کا کوئی اختلاف تھا یہ وہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ سب کی سمجھ الگ ہے اور اسی لیے اختلاف تو رہی ہے یہ اختلاف تو یہ ضروری ناگزیر رہیے اللہ کے سن نے فرمایا ہے اور اللہ البامے نے خود فرمایا پرانا مسجد کے اندر کہ تم اختلاف سے نہیں بچ سکتے اللہ یہ کہ جس پر اللہ حکم فرما دے تو اختلاف کی مذمت تو کی گئی ہے اختلاف سے دور رہنے کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن اختلاف جب عقلیں زیادہ ہیں تو اختلافات بھی ہو سکتے ہیں ہر ایک کی جب سمجھ الگ ہے فہم الگ ہے تو اسلام تو اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف لیکن اس اختلاف کو ہی صحیح مانا جائے گا اور اسی اختلاف کی مذمت نہیں کی جائے گی جس اختلاف کے میں دلیل موجود ہو صحیح دلیل اور حدیث موجود ہو تو اس اختلاف کی مذمت نہیں کی جائے گی لیکن اگر ایسا اختلاف ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور پھر بھی لوگ اختلاف کیے بیٹھ رہے ہیں تو ایسے اختلاف سے سختی کے ساتھ منع کیا فرمایا جو تم میں زندہ رہے گا و سیر اختلاف ان بہت زیادہ اختلاف رہے گا تو آپ نے کیا فرمایا اس اختلاف سے بچنے کا آپ نے کیا حق بتایا کی کہ اختلاف یہ کہہ کر کہ چھوڑ دو کہ امت کے لیے اختلاف ناگزیر ہے آج لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اختلاف و امتی رکھنا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے حالانکہ موضوع روایت ہے کبھی بھی اختلاف رحمت نہیں رہا ہے اختلاف جو ہے ہمیشہ مذمت اس کی کی گئی ہے اور اختلاف ہمیشہ باعث عذاب رہا ہے اور باعث نسمت رہا ہے کبھی بھی اختلاف رحمت کا سبب نہیں رہا ہے. اللہ اقبام نے فرمایا ان لوگوں پر رحم فرمایا ہے جو اختلاف سے دور رہتے ہیں مطلب یہ کہ اختلاف کرنے والے رحمت کے مستعق نہیں ہوں گے لہذا اختلاف یہ کبھی بھی رحمت نہیں بن سکتا ہے تو یہ روایت انتہائی موزوں روایت ہے چوٹی روایت ہے جس کی بنا پر آج لوگ جو ہے مسلوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام کی وسعت ہے یہ, یہ بھی عمل کر لو یہ بھی عمل کر لو یہ بھی عمل کر لو یہ بھی عمل کر, کر لو کوئی بھی کر لو سب صحیح ہے سب صحیح ہے سب صحیح ہے, سب صحیح ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سلیپل والے جو بات ہے کہ سب صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح وہی ہے جس کو قرآن و سننا صحیح قرار دے وہی صحیح ہوگا اور اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ جس میں دونوں طرح کی دلیلیں ہیں تو پھر اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح لیکن اسے اس زیادہ بہتر یہ ہے لیکن صحیح ایک ہی ہوگا صحیح کیا ہوگا ایک ہی ہوگا اللہ یہ کہ اس کے بارے میں دلیل موجود ہو دونوں عمل کی جیسے میں نے اقامت کے بارے میں فرمایا کہ کہا کہ جو احامت کے تعلق سے کہریک بھی درست ہے اگرچہ زیادہ صحیح اور بہتر اور عبدل جو ہے اکیری ہی زیادہ افزور اور بہتر ہے اور دوہری اقامت کرنا یہ بھی جائز ہے یہ بھی اللہ کے اصول کی حدیثوں سے ثابت ہے کبھی کباب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا مدلیل ہے کہ ہمیشہ اسی کو کیا جائے تو چونکہ اس کی دلیل موجود ہے. ایسے جن مسائل میں دلیل موجود ہیں ان مسائل کے اندر کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کی دلیل ہی نہ موجود نہ ہو اس کے اندر انسان اختلاف کر لے اور کہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے چاہیے یہ عمل کر لو چاہے یہ عمل کر لو ہم کہیں گے نہیں یہ باعث احمت ہے امت کے اختلاف اور کبھی بھی اختلاف رحمت کا سبب اور رحمت نہیں رہا ہے بلکہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اگر اختلاف رحمت ہوتا تو پھر فرم حدیث کے اندر اختلاف سے کیوں منع کیا جاتا یہی کا اختلاف کرو اختلاف کرو جبکہ اختلاف سے منع کیا گیا ہے تو اللہ کی سنت ہماری بات مثالے کی جو حدیث ہے کہ تم میں جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اخلاق دیکھے گا فالح تمہیں سنتی و سنتی خلفائے میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راج کی سنتوں کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہاں بھی ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر خلفائر راج کی سنت کی اتباہ کرنے کی بات کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ جس سنت پر خلفائے راج کا اجتماع ہوگا خلفائے راج جس پر عمل پیرا ہوں گے وہ سنت کا درجہ دے گی اگر کسی ایک خلیفہ سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اسے سنت الخلفۂ راسدین نہیں کہا جائے گا اللہ کے سمے کیا ہوا سنت الخلف راسدین المدین خلفائے کی سنت, سنت خلفائے راسدین کی, کی, کی سنت اس لیے آپ دیکھیے کہ ماں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچتے تھے حج کے دوران تو وہ نماز پوری کر کے پڑھتے تھے پسند نہیں کرتے تھے حالانکہ تمام صحابہ نے ان پر غلط نکیر کی انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو مکے والا ہو گیا ہوں اس لیے میں تھوڑی نماز پڑھتا ہوں امت نے ان کی اس عمل کو قبول نہیں کیا اگر کہ کی وہ خلیفے راشدین کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف اگر چاروں عمل کا خلفا کا عمل ہوتا تو اس پر عمل ہم کرتے اسی لیے اللہ نے کہا سنت الخلف راحدین یہ نہیں کہ سنت الخلیفہ یہ خلیفہ کی سنت نہیں بلکہ خلفائے رازن جمع کا سیگا استعمال کیا گیا ہے یہ شیخ اربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ سنت الخلفاء عاظین جمع کر گا ہے لہٰذا خلقائے اعظین میں سے اگر چاروں کا اجتماع کسی سنت کے اوپر ہوگا اس وہ سنت مانی جائے گی لیکن اگر کسی ایک سے ثابت ہے اور لوگوں سے ثابت نہیں ہے تو صورت میں اسے اس پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہوگا اگر اللہ کے سر کی سنت کیوں خلاف ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ کے سر نے ہمیں سنت کی اتبار پیدی کرنے کا حکم دیا کہ کی اختلاف کیسے دور ہوگا اختلاف اس میں اس دور ہوگا کہ ہر شخص اپنے عمام پر دعوت دے اختلاف اس شکل میں دور ہوگا کہ اللہ کے سن کی سنت پر اتباع کرنا خلفا رازدین کی سنتوں کو راجنی پکڑنا اور مضبوطی سے تھام لینا یہ چیز ہے تو یہ اختلاف کو دور کرنے والی کتاب و سنت ہے آج صورت حال یہ ہے کہ جو چار جو مذاہب ہیں بہت زیادہ ان سارے مذاہب کا علم رکھتا ہے اور جویافت زیاد علم رکھتا ہے اسی کو لوگ عالم سمجھتے ہیں کہتے ہیں وہی سب سے بڑا عالم دین ہے جو ہر ایک کے بارے میں معلومات رکھتا ہے حالانکہ اس سے دین کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے دین کی بنیادی باتیں توحید کی تو نہیں بتا سکے گا لیکن مذاہب کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو باریکی سے باریکی کا اس کے پاس علم ہوگا فلاک نزدیک ہے فلاک نزدیک ہے فلاک نزدیک ہے فلاک ندی ہے کوئی فلاں معصوم نہیں ہے معصوم کتاب و سنت ہے کوئی بات آپ کریں کتاب و سنت سے دلیل دے اگر قرآن و سنت کے اندر موجود الحمد للہ فلاں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے فلاں اس وقت دلیل بنے گا جب اس کا عمل کتاب و سنت کے یا اس کا قول کتاب و سنت کے موافق ہوگا تب وہ ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے اس کی بات نہیں جائے گی ورنہ اگر اس کتاب و سنت کے اس کا عمل اس کی اس کا قول خراب ہے تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے وہ اور نہ ہی وہ معصومتے نہ ہی انہوں نے اپنی اتباع تقریر کرنے کا حکم دیا ہے جیسے ہفتے عیسیٰ اسلام کے بارے میں اللہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو طالب حکم دیا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو تمہوں نے کہا کہ نہیں اگر ہم نے کہا ہو تو اللہ تو جانتا اور میں نے تم کو وہی کہا تھا جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو ایسے تمام علم کرام نے تعلیم دی ہے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ صرف اور صرف حدیث پر عمل کرو ہمارا اشتہار ضرورت بھی ہو سکتا ہے آج ہم کوئی کام کرتے ہیں کل کر اس سے رجوع کر لیتے ہیں منیفا رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا کہا کہ میری باتوں کو انرو نہ کرو آج میں صبح میں کوئی بات کہتا ہوں رات میں سے رجوع کر لیتا ہوں اس لیے میری باتوں کو تم لکھا کرو اس لیے میم منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے انہوں نے نہ کوئی کتابوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے اگرچہ ان کی طرف یہ کتاب لوگوں نے منسوخ کر دی کہ ان کی کتاب ہے حالانکہ ماں منیفا رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے باتوں کو لکھنے سے لوگوں کے اقوال کو کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے اور اکثر اقوال تو لوگوں ان کی طرف جو ہے تہمت کے طور پر ہے ایسی لوگوں ان کی طرف منسوخ کر دیا ہے حالانکہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قور نہیں ہے اور افسوس یہ ہے کہ جس مسئلے میں عقیدے میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتے ہیں اور جن چیزوں میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں مسائل کے دو لوگ مانتے ہیں عقیدے نما منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا اور اپنا معاملے تسلیم کرتے ہیں کہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہی تھا جو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے وہ اللہ عبامن کو قیامت کن دیکھنے کے قیال تھے کہ ہر مومن بندہ قیامت اللہ ابلامن کو دیکھے گا اللہ ابامن عرش پر ہے اور اس طریقے جو بھی عقیدے ہیں جی ہاں جو صحابہ کا کتاب و سنت کا وہ عقیدہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا لیکن لوگوں نے اس عقیدے کو نہیں لیا اور عقیدے میں کسی اور کو اپنا امام بنا لیا اور پھر مسائل کے اندر ان کو اپنا امام بنا لیا کہ ہمارے مسائل میں امام نماز کیسے پڑھنا زکات کیسے دینا حج کیسے کرنا اس کے اندر لوگوں ان کو اپنا نام تسلیم کر لیا لیکن عقیدے میں ان کو اپنا نام تسلیم نہیں کیا انہوں حالانکہ عقیدہ ان کا جو ہے تم بھائی کہ عقیدے میں امام نہیں تھے وہ عالمی تھے عقیدے تھے صرف مسئلے کے عالم تھے تو اکثر وہ تم نے ہی امام منی پر رحمۃ اللہ کی کو ٹھکرا دیا عقیدے ہی کہ ان, ان کی بات کو تم نہیں لیتے ہو بتانا مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر اجتماعیت اور مل جل کر کے رہنا فرقہ بندی سے بچنا اختلاف سے بچنا یہی دوسری بنیادی اصل ہے جس کی تباہ کرنا اور جس کے مطابق دین گزاننا بےحد ضروری یہ <تصفح> دوسری بنیاد تھی بات رہنے کیا کہ وہ چلے ٹھیک ہے یہیں پر بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں تیسری بنیاد کی اداد کی جائے گی اور وہ ہے امیر کی اطاعت جو خلیفہ ہے ابراہم کی اطاعت کرنا یہ بھی بہت ہی بنیادی اصل ہے کیونکہ دین پر انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب تک امیر ہے اور لوگ امیر کی اطاعت کرتے ہیں جی ہاں تو یہ بھی اجتماعی تھی سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے جسے ان شاء درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی ذخاف اللہ کلم ہم نے